دنیا میں بہت سے لوگوں کو اقتدار ملا کل میں نے سوال قائم کیا تھا اور کہا تھا آج تفصیل سے جواب دوں گا مگر آج بھی طبیعت بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے باتیں بھی بہت سی گزارش کرنی ہیں اس لیے ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں جنہیں جنہیں اقتدار ملا یہ دیکھیں انہیں اقتدار پانے کے بعد کیا کیا اگر اقتدار پانے کے بعد حق کا ساتھ دیا حق کا نام بلند کیا حق کا پرچم بلند کیا حقوق کی حفاظت کی امن و انصاف اور عدالت کا نظام قائم کیا حق پرستی کو رائج کیا خدا کو یاد رکھا سرکشی نہیں کی تو وہ یقیناً اللہ کی طرف سے انہیں اقتدار ملا لیکن اگر صاحب اقتدار نے دس درازیاں شروع کی قتل و غارت سے کام لیا نظام جبر نافذ کیا غصب کرنا شروع کیا جھوٹ بولنا شروع کیا قتل کرنا شروع کیا تو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ اقتدار خدا کی طرف سے دیا ہوا اقتدار نہیں ہے ہی کسی حکیم کا ایک جملہ ہے کہ درخت اپنی جڑ سے نہیں پہچانا جاتا اپنے پھل سے پہچانا جاتا اگرچہ پہچاننے والے تو جڑے بھی پہچانتے ہیں پہچاننے والے جڑے بھی پہچانتے ہیں مگر عام طور پر درخت اپنی جڑوں سے نہیں اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے جو صاحبان اقتدار دنیا میں گزرے دیکھیں کہ انہوں نے فرعونیت اختیار کی نمرودیت اختیار کی شدادیت اختیار کی یزیدیت اختیار کی کیا اختیار, کی؟ کیا, اختیار کیا نتیجہ کیا اگر حق پر رہے حق پر اث رہے نظام حق رہا تو حق کا عتیجہ ہے عملا اقتدار کے سلسلے میں بھی یہی ہے اور عقل کے سلسلے میں بھی یہی ہے اگر عقل خدا پرستی تک لے جائے تو وہ عقل ہے ورنہ عقل نہیں شیطنت ہے یہ میرا جملہ نہیں ہے کسی نے حضرت امیر المومنین علی یہ بھی طالب علیہ والسلام کے سامنے کسی سیاست داں کی تعریف کی کسی کا نام لیا اور کہا یا علی اس میں شک نہیں کہ وہ بڑا سیاست داں ہے اس کی سیاست بے پناہ ہے آپ نے معلوم ہے کیا فرمایا فرمایا اللہ دین لکن تو ادا عرب تل کا نکرہ تل کا جسے تم عقل و تدبر و سیاست کہہ رہے ہو وہ عقل و تدبر و سیاست نہیں وہ نکرا ہے وہ شہ ہے اگر میرے سامنے دین کی پابندیاں نہ ہوتی تو میں بتاتا کہ اس کا جواب کیا ہے